یہ اکتیس بائی اٹھارہ کی صبح ہے میں شی وتیس کے اوپر کی منزل میں بیٹھا ہوں ابھی سے سور میں بتایا گیا ہے کہ بات کے زمانے میں ایک فترہ پیدا ہوگا جس کو فترے ہے اتنے دوہما کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص بھی نہیں بچے گا جو اس سے اس کے اثر میں نہ آ جائے اللہ لطمت ہو لتمت واحدہ تو اب آپ دیکھیے کہ پوری تاریخ میں کون سا ایسا لتبا ہے جو سب پر پڑا ہو میں ہوں کہ وہ صرف ہے نفرت مغرب نفرت مغرب جو موجودہ زمانے میں پیدا ہوا آج آپ سفر کریں ساری دنیا میں تو ساری دنیا میں شاید آپ کو ایک بھی مسمانے ملے جو مغرب سے کے خلاف واضح نہ کرتا ہو سب کو نفرت ہے امریکہ سے یورپ سے تہذیب سے حالانکہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن نفرت دفرت دفرت میں ایک بار تو امریکہ میں تھا تو وہاں ایک صاحب جو کوئی وہاں پہ کام کر رہے تھے لگے باتیں کرنے امریکہ کے خلاف تو میں نے کہا کہ آپ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں اس پر اسموفوبیا کا الزام لگاتے ہیں تو آخر یہاں آ کر ک... یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں آپ اپنے ملک میں تو وہی انسان کہتا کیا ہے یہ تو روزی کا معاملہ ہے جہاں جس کی روزی لکھی ہوگی وہاں ہو جائے گا دیکھیے یہ نفرت کی بولی نہیں ہے یہ منافقت کی بولی ہے یعنی پہلے آتی ہے نفرت اس کے بعد کیا آتا ہے منافقت کتنی خطرناک بات ہے کیونکہ منافقت کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان منافقین فرق من نار تو یہ سوچئے کہ یہ عام نفرت پیدا کیوں ہوئی عام نفرت کل میں ایک عالم کا ایک وقال پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ساری دنیا مسلمانوں کے قبضے میں تھی مشرق و مغرب سب کچھ مسلمانوں کا رول قائم تھا پھر مغرب میں سازش کر کے مسلمان کو ہٹا دیا اور خود قبضہ کر لیا دیکھیں اسی جھوٹ کا نام منافقت ہے دیکھیں صحیح طریقہ کیا ہے کہ کچھ بھی پیش آئے تو آپ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں لوگ بڑے دھوم سے کہتے ہیں کہ قرآن صرف قرآن قرآن صرف قرآن لیکن یہ کہانی کی بات ہیں جب معاملات پیش آتے ہیں تو اس پر قرآن کو کوئی اپلائی نہیں کرتا نام لیتے ہیں قرآن کا چلتے ہیں اپنی رائے پر اب دیکھیے یہ جو مغرب کا معاملہ ہے اس کو آپ قرآن میں تلاش کیجیے تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے حکومت سیاسی اقتدار اللہ کا ہے تو تل ملک کا وہ تو منتشا و تجل منتشا بےعت خیر یہاں خیر پولیٹیکل اقتدار کے معنی میں ہے اس بانے کے یہ جو اقتدار ہے پولیٹیکل پاور یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کوئی قبل بڑھ جائے یہ نہیں ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ دنیا کے انتظام کے لیے دنیا کے انتظام کو چلانے کے لیے وہ کب کس کو پاور پر بٹھاتا ہے اور کب اس کو ہٹاتا ہے کب اس کو بٹاتا ہے کب ہٹاتا ہے تو جب دسمانوں کو اقدار سے ہٹایا گیا تو وہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہٹایا ہے اس آیت کے مطابق کسی اور نے نہیں ہٹایا ہے اور جب اللہ نے ہٹایا ہے تو اس کی کوئی مسلحت ہوگی بڑی مسلحت تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں اس کا جواب ملتا تھا اگر غور کرتے لوگ کہ اللہ کو یہ اللہ کے پلان کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا کہ مغربی قوموں کو مددگار بن کر کھڑا کرے جنہیں خالی ہے کہ اللہ مددگار کھڑا کرے گا تو دیکھے اللہ نے دیکھا کہ نیچر میں بہت اللہ تعالی نے خزانے رکھ دی ہیں نیچر میں لا آف نیچر جس کو ہیں ان کو ڈسکور کرو اور ٹیکنالوجی پر بیس ایک سلوشن وجود میں لاؤ تو مسلمان دیکھے مسلمان اتنی لمبی مدت تک دنیا پر حکومت کرتے رہے لیکن دنیا کو گھوڑ سواری سے آگے نہیں بڑھا سکے وہ آپ غور کیجئے میکینکل جو ڈیولپمنٹ ہے مشین پر مبنی جو ہے وہ, وہ دروازہ اس میں نہیں سکے بس آپ پاشی میں رہا چلا انہوں نے سواری میں گول سواری چلائی سمندروں میں اتنا سفر کرتے تھے وہ لیکن اسٹیم پاور دریافت نہیں کر سکے وہ پسونے کے مشوانوں کی حد آ گئی سے مراد جو ہے تو جو مارڈن ایجوکیشن ہے وہ درکار تھی دنیا کو نئے دور میں لانے کے لیے تہذیب کے دور میں تو آپ دیکھیے جب مغرب آیا ہے تب تہذیب آئی ہے تب ٹیکنالوجی آئی ہے تب لا لاف نیچر کو ڈسکور کرنا آیا ہے تب اسٹیم پاور آیا ہے تب انجن آیا ہے تب دوربین اور خردبین آئی ہے یعنی جو نعمتیں چھپی ہوئی تھی نیچر کے اندر اس کو کھول رہا ہے مغرب نے تو یہ پاور کا جو بیلنس بدلا یعنی مشرقی قوموں کو ہٹایا گیا اور مغربی قوموں کو اوپر لایا گیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ نے دیکھا کہ مشرقی قوم کا سیچویشن پوائنٹ آ گیا مغربی قوموں کا سیچوریشن مشرقی مشرقی قوموں کا, کا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا تو اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مشرق قومیں ہٹ گئے اب مغربی قومیں اوپر آئیں تو مغربی قوموں نے آپ کے خلاف نیچر کو دریافت کیا گلیریوں سے شروع ہوا پھر نیوٹن آیا تمام سائنسداں آئے سب مغربی قوموں کے لوگ تھے اب پوری دنیا بدل ڈالی انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کا دور لائے وہ سولاشن کا دور لائے وہ ایک نیا زمانہ پیدا کیا انہوں نے اور سب کا سب اسلام کے فور میں تھا وہ آسانی تھا کہ وہ ان کے اپنے فیور میں تھا وہ دنیا کے فیور میں تھا ساری دنیا کے مطلب ہوا میں اڑنا مشین چلانا تہذیب سے فائدہ اٹھانا وہ سب کے لیے تھا مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور خاص طور پر دعوت کے مواقع کھلنا تو یہ نفرت جو ہے میرے نزدیک جو نفرت جو مسلمانوں میں آ گئی ہے یہ بلا شبہ ایک حرام ہے حرام ان کو چاہیے کہ خود حدیث میں جو آیا ہے بخاری کی روایت ہے کہ ان حال الدین بل رجول الفاجر یعنی فاجر انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس دن کی تو وہی تو ہو رہا ہے جن کو مسلمان فاجر کہتے ہیں جن کی تہذیب کو لے کر مسلمان نگیٹو ہو رہے ہیں اور اسے نفرت کرتے ہیں تو وہی فاجر مسلمانوں کے لحاظ سے وہ فاجر ہی تو ہے وہ لیکن انہیں تو ساری کمیکشن کا زمانہ پیدا کیا انہوں نے تو مارڈن سولاشن لائے پرنٹنگ لائے ساری ترقیاں وہی تو لائے ہیں تو بل فرض بل فرض بل فرض وہ فادر بھی ہوں تب بھی حدیث کو بتا کام انہوں نے کیا ہے تو ان کو آپ موجود سمجھے ان کو موجود سمجھے سپورٹر so, ان کو سپورٹر کا درجہ دیجئے نہ کہ دشمن کا یہ مسلمانوں نے جو ان کو دشمن کا درجہ دے دی دیا میں دیکھیے بالکل گناہ کا کام تھا گناہ انہیں یا تو اپنا بھائی سمجھیے یا تو آپ ان کو اپنا بھائی سمجھیے یا, آپ یا آپ ان کو سپورٹر سمجھیے اور انہوں نے جو ماڈرن ایج پیدا کیا ہے کمیکیشن کے ایج سولاشن کے ایج اس سے خوب فائدہ اٹھائیے نئے دور کے مواقع سے خوب فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ تیار نہ ہوں اس کے لیے کہ ان کو سپورٹر قرار دیں تو یہ سب مان لیجیے کہ ایج آف ایج، ایج، ایج کمرشلاشن ہر چیز کمرشلائز ہو رہی ہے آپ کو سفر کرنا ہے ہوائی جہاز پر تو پسہ دے کر ٹکٹ خریدیے اور بیٹھ کر جانچ وہاں چل جائیے تو اس کو کمرشل ایکٹیویٹی میں لے لیجیے آپ یعنی کسی نا کسی بہانے آپ کو نگیٹو تھنکنگ کو ختم کرنا ہے اور پازیٹو تھنکنگ کو لانا ہے تاکہ آپ منافقت سے بچیں گنا سے بچیں نفرت سے بچیں اور اسلام کی ترقی جس طرح پہلے جاری تھی دوبارہ مثبت تعداد میں جاری رہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ بات کو سمجھیں پازیٹو تھینکنگ ان کے اندر پر پازیٹیو تھینکنگ اپنے اندر لائیں دنیا کو انسان سمجھیں نہ کہ دشمن دنیا میں ہر ایک کو انسان سمجھیں ہر ایک کو دوست سمجھیں ہر ایک کو سپورٹر سمجھیں یہ نگیٹو تھنکنگ اور سازش اور دشمنی اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیں